رحمان سامعن یہ قرآن سننا کی پیشکش ہے ہمارا انٹرنیٹ پر پتا ہے ڈبلو اللہ تیرا نبی رات کی تاریخی میں کچھ میرے اس چچا کے بیٹے کے سینے کو قرآن کی سوچ کے لیے کھول دے یہ بھی موجود ہے اور جا ایسے لذیذ براز اس کا بھائی پذیر اور یہ سارے علماء بیٹھے ہیں گیا میں مزہ چلا گیا چلا گیا یہ سارے علماء بیٹھے ہیں پوچھو تھے ساری کائنات پیدل تھی حجت الودا کے دن یا محمد سوار تھے یا محمد کے چچے کا بیٹا سہیل سوار تھا اور جس پر سوار تھا اس اونٹنی پہ سوار تھا جس اونٹنی پہ خود محمد بیٹھے ہوئے تھے صلی اللہ, علیہ وسلم, صلی اللہ, علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم اس اونٹنی پر بیٹھے ہوئے تھے حضور کی پشتے مبارک سہیل ابن باپ کے سینے کو مف کر رہی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 اور دو بیٹیوں کا شوہر عثمان بھی موجود ہے اور سب سے چھوٹی بیٹی ساتمت کا کرتاج علی بھی موجود بسم الرحمان رحیم صامین اکرام یہ قرآن سمنا ڈاٹ کام کی پیشکش ہے ہمارا انٹرنیٹ پر پتا ہے ڈبلو ڈبلو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 کہ اپنی چار بیٹیاں اس کے بیٹوں کو دی تھی اپنی کبھی نہیں سنا اگر مولویہ تم نے بھی نہیں سنا کہ حسین کا جو سفیر تھا اس کا نام کیا تھا مسلم اب نے فقیر yes. یہ علی کا داماد بھی تھا علی کے بھائی کے بیٹا بھی تھا yes. حسین کا بہنوئی بھی تھا رکیا کا شوہر بھی تھا علی کی بڑی بیٹی زینب دوسرے بھائی کے بیٹے جعفر کے بیٹے عبداللہ سے بھی آئی ہوئی تھی اور چار بیٹیاں عقیل کے چار بیٹوں سے بھی آئی ہوئی تھی اور دوسری بیٹی امر کلسوم کے یارے سنسدر فاروق سے بھی آئی ہوئی تھی اور کبھی یہ بات بھی آئے گی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 ہم نے بلانے ہی چھوڑ دیا ہے اپنی مرضی سے جو آئے ہمارے سرکھی ماں تک کیسے ایک ہی پیکج الام الورا تب رسی یہ تب کی کتاب اعلام البرا میرے پاس ہے اس اعلام المرا تب میں تب لکھتا ہے اولاد و عالیشن علی کے اولاد کے تذکرے میں کہتا ہیں کانک بنت البرا سیرب اللہ من عبد اللہ ہے و ابن بہت سگرا ام کلسوم اللہ من عمر عبد الخہ اور علی کی دو بڑی بیٹیاں تھی ایک سیرب تھی ایک امر کلسوم تھی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 اسلام کا بے باک سپاہی اسلام کا بے باک سپاہی سپاہی جاؤ آج یہاں سی آئی ڈی خاص طور پر بڑی آئی کوئی گا مجھے کہہ رہے ہیں جی کتوں اگے چکانا انہیں لکھ لو بڑی بات ایک موقع تمہیں میں پراپت کرتا ہوں مجھ سے بڑے تنگ ہو کوئی ہم بہبی لوگ لڑنا نہیں چاہتے لڑنا ہم تو دلیل کے ساتھ بات کہ قرآن میں یہی پڑا ہے فاتو برحانکم فاتو برحانکم او عالم کی لڑائی بازاری کی لڑائی ہو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 تو جس کو علی نے اپنی بیٹی دے دی ہے تو اس کی مرنے کے بعد بھی شرافت نہیں مانتی کوئی ان کی بات تو کرو اور جس کو کوئی بیٹی دیتا ہے کیا کہتے ہو پنجابی میں چلو ٹی وی دے دیتی پھر باقی کی رائے بات اور بیٹی بھی کسی ایسے ویسے نے نہیں بیٹی بھی اس نے بھی جو شیر خدا تھا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 بڑا قسم کے تھا ہمیں پڑھنے کے لیے لمبی چوڑی پڑھائی کی ضرورت نہیں تھی کتاب سامنے رکھے تو سن کے پتہ جل جاتا ہے اس میں کیا لکھا ہوا ہے تو سارے عالم پہ ہوں میں چھایا ہوا اور مستند ہے میرا فر مارا ہوا جو کسی ماں کے لال کو ہمت ہو تو تربیت کرنے کی ضرورت کرے مرزا دبیر اور مرزا علیش سے قصوں کو پڑھنے والوں کبھی اپنی کتابوں کو بھی پڑھ لیا کر ہماری پدم جیوی کا کیا کہنا اپنی کتابیں بھی ہم ہی پڑھیں تمہاری کتابیں بھی ہم ہی پڑھیں ریہوس آجدمی آج بجا جرا والے لکھ کے لایا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 اور بھی گالیاں دیتے ہیں بریل بھی, بھی دیتے ہیں ان کو کسی نے کہا کسی کو تینوں ساری گالیاں نے دین کہ ساری قسمت یہ ہو جائے ہم کو ساری دیتے ہیں قسمت ہی ایسی ہے نا کیوں اللہ کہتا ہے تم بڑے گناہ گار ہو ان گالیوں سے ہی تمہارے میں گنا کو معاف کر دوں یہ <متحدث> بھی تو کسی کسی کو حصے میں آتی ہے نہ جانے کس کتنے گناہ ہمارے موسم لیکن تمہاری گالی کھا کے بے مزہ ہو جاتے اس لیے کہ تمہیں گالی دینے کا بھی صحیح کا نہیں گالی بھی دے تو اس طرح دے جس طرح شاعر نے کہا تھا کہ کتنے شیری ہے تیرے لب کے رکھی گالیاں کھا کے بے مزہ نہ ہوا لیکن وہ شیریں لب خنجر بدستہ نہیں ہوتا لیکن جو لوگ خنجر بدست ہوں ان کے لوگوں کی شیرینی کا تو کوئی شخص بھی اعتراف نہیں کر تو کہاں رہا تھا یہ دبا دبھی آنا اور سن لینا اور دعا کرو اللہ یہ مرکز جلدی بنا دو اور ساری کر دو جو ابھی نہیں ہو بھی کر دو یار تھی نماز جامین کہہ تو ڈر دے ہو.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 ہاتو یہی میرے نبی کی سنت ہے کہتے تھے سو ہرن مزدور اور میرا پیغمبر اپنے رب کے حکم پہ کیا کہتا ہوں ہاتھو برہانک یہ گالی کو دلیل تو نہیں ہے دلیل سے بات کرو کہتے ہو پیغمبر اپنے خاندان کی بادشاہت پیغمبر نے کیا زلم کیا ہے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 اس کے ڈرانے میں اس کو کس کا ڈر کہ ہمیشہ کی طرح مسکراتا ہوا چہرہ آج اپنے گھر کی تحلیل سے داخل ہوتا ہے تو چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو جاتی ہے مسکراہٹ گھر ایک رنگ کا مضمون ہو تو سو رنگ سے بازو آج کچھ کا بھی سن لو مسئلہ تو پھر بھی واضح ہو جائے گا انشاءاللہ ہم انشاءاللہ جیسی بھی بات کریں گے مسئلے حل ہوتے جائیں گے آج گھر کی دہلیز میں قدم رکھا مسکراہٹ چہرے سے غائب ہوگی موت میں پوچھی آقا آکا کیا ہوا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 فرمایا پھر جب تک محمد کے گھر میں سونے کی بالیہ ہیں محمد کے چہرے پہ کراہت نہیں آ سکتی آو ہے اس کو کس کے ظلم کا ڈر کس کے احتجاب کا خوف تھا کہ اپنا خان اپنے خانوادے کی بات ہوتی دوست دن کرتا جب یہ سارا خان وادہ موجود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 صرف علی ہی موجود نہیں اپنے لگتے جگر فاطمہ کے دل کے ٹکڑے حسن بھی موجود حسین بھی موجود حسن بھی موجود اور حسین موجود تھے کہ نہیں موجود موجود اور نگاہ پڑی تو نہ ہسنین پہ پڑی نہ حسنین کے باپ پہ پڑی نہ پڑی نہ عبد پہ پڑی نہ علی پہ پڑی نہ عقیل پہ پڑی نہ بنو ہاشم پہ پڑی پڑی تو بنو ٹیم کے ابو بکر پہ پڑی تک بھی کے اک پر فصلیں کیا ندی وہ نات آج محمد کا سارا خاندان پیچھے یار گار آگے آج اپنا خاندان پیچھے مجھ سے کیوں ڈرتے ہو میں نے تو پیچھے نہیں کیا ہم سے کیوں سے ہو ہم نے تو پیچھے نہیں کیا بولنا تھا دوستن بولتے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 نماز کا وقت گزر رہا ہے اصل اصطلاح اور کائنات کا امام اپنی نگاہ اٹھاتا ہے کرواتا ہے مرو ابا بکرا آج امام آدب خود اپنے مسلح امامت کو اپنے یار غار کی صورت کر رہا ہے بولنا تھا تو اس دن بول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 جانتے تھے کہ ہمارے تمہارے کی بات نہیں ہے بات تو یار کے نظر کے اٹھانے کی ہے جس پہ اس کی نگاہ پڑ گئی وہ ساری کائنات کا امام بن گیا ہے. ہے بات تو اس کی ہے بات تو اس کی ہے کون بولتا گا بولنا تھا تو اس دن بول اور تمہارا عتیذہ یہ ہے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 تیری کتاب البرحان فی تفصیر القرآن امام اول علی متدا ارشاد فرماتے ہیں ابو بکر تیری بحث سے انکار کیسے کروں قد اما کا رسول اللہ حی اور تجھ کو میرا امام تو خود نبی بنا کر گیا ہے تیری کتاب کا حوالہ اور اسی لیے اسی لیے تو اپنے بیٹے کا نام بھی ابو بکر رکھا تھا نہیں سمجھے <تصفح> اور مرنے کے بعد بھی بات مانا ہے زندہ ہی نہیں مانا ملشت. اٹھا حوالے لکھتا جا غلط ثابت کر جو چاہے سزا دینے پر ہم تجھ کو کچھ بھی سزا نہیں دیتے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 سب کہو رضی اللہ تعالی اللہ جب وہ خود خلیف المسلمین تھا جب وہ خود حکمران وقت تھا اپنی مسجد کوفہ سے گزر رہا تھا ایک منافق کو دیکھا کھایا بوش کو زمین پڑوش کو وہ علی کو دیکھ کے کہنے گا افضل الخلا التفاد نبی اللہ یہ دیکھو نبی کے کا کائنات کا سب سے افضل آدمی جا رہا اور نزے کی بات کیا ہے اپنی کتاب کا حوالہ نہیں اپنی کتاب سے ہوا تو کیا ہوا جادو وہ جو سر کر بولے تمہاری کتاب اربلی کی کشم الغا کا حوالہ ہو علی نے کہا میرے منبر کو لاؤ منبر لایا گیا کہا سارے کوفے والوں کو بلاؤ سارے کوپے والوں کو بلاؤ کہا الحمدللہ للہ بس فلاؤ تو بس سلام والا رسول اللہ سلاؤ علی تیرے پیار کا کیا کہنا ٹوکنا چاہتا تو اکیلے کو بھی ٹوک سکتا تھا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 اور کربلا میں صرف ایک بچا خانواد علی سے ایک بچا ہوں علی علیہ دیش میں سے صرف ایک بچا جن کا نام تھا علی رقب تھا حسین اللہ جی حسین کا بیٹا کشمول گمنا اس دفعہ کا یمنی نن تھانہ فلم یتھی بے دہی ابا بکرن